اللہ نے منوف مردوں اور منوف عورتوں اور کافروں کو جہن کی آگ کا ودا دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے وہ انہین بس ہے اور اللہ کی ان پر لانت ہے اور ان کے لیے کام رہنے والا عذاب ہے